چوی مانے کیا ہے یا ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے واو آتفا اس میں اور ٹھیک ہے کیا مانا کرتا ہے اور ایک تفصیل اس کا مانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے واؤ حالیہ واؤ ہالیہ اس کا مانا ہوتا ہے اس حال میں کے ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے واؤمیا چار قسم ہوتی ہیں واؤ آتفا واؤ حالیہ واؤ تسمیہ ٹھیک ہے آتا ہے اس کی تقریباً چار معنی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے واؤ آتفا اس کے مانے ہوتی ہیں اس حال میں اس کو مانا باہر سے دن تو صحیح مائی کا سمے باہر موکلے دکھا اچھا یہ چار قسمیں ہوگی اور اس میں جی ماشاء اس میں ایک قرآن مجید کے حوالے سے ایک اور جس میں مختلف معنی ہوتی ہوں اور کون سا وارڈ ہے جس جس کی اور مختلف معنی ہوتی ہوں یہ نہ ہوئی بحس ہو گئی بہت زیادہ ہو گئی بحث اچھا بھائی تو من کی کیا معنی ہے من من کی کیا معنی ہے ماشاءاللہ اور من کی کیا معنی ہے؟ من میں نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے من ہوتے ہیں سی کے سی کے منہ ہے مے اچھا اور ان کے کیا من ہوتے ہیں ان کے کیا مان ہے के माशालाके माने क्या होते हैं इन इंतिमाने जब की तो नहीं होता इंतिमाने होते हैं अग्जा के ان کے مانے کیا ہوتے ہیں ان کے مانے ہوتے ہیں ان کے مانے ہوتے ہیں اگر اور ان کے مانے کیا ہوتے ہیں ان کے مانے دشت ہوتے ہیں آگے بندے کے مان ہوتے ہیں ٹھیک ہے آنکھ کے مان ہیں سا اچھا اللہ ان ان کے مانے بے شک اور ان ان کے معنی مانے ان ہے ان کے معنی ہے بے شک اور ان کے معنی ہیں کے بے شک کیونکہ وہ درمیان میں آتا ہے تو درمیان میں جو ہے ان لایا جاتا ہے اس کے ماننے کے ہیں کے بے شک پر لا من کہتے ہیں صحیح ماشاء صرف اور صرف تیرے ہی صحیح مائیں اس میں حسر آ ہے ڈال دیں یا صرف ڈال دیں آج تو یا صرف تو ای آو ای آو los demonios الفاظ ہوتے معنی ہوتے ہیں یوں <سؤال> حل کی مانے <زبز> کیا <سؤال> بعد آتا ہے اللہ ہل اللہ اسے کیا مانا ہل اللہ ہل کن تو بشار رسولہ فرق ہے خالی حل کے معنی میں اور ہل کے بعد اللہ آتا ہے نا مانا فرق ہوتا ہے جائے تو ہوتے ہیں؟ نہیں ہل کم تو نہیں ہوں میں اللہ مگر بشر رسولا انسان رسول ملک نہیں ہے یہ مگر فرشتہ معاذ ٹھیک ہے ہل کے بعد علاج ہے تو اس کے نہیں ماں کے مارے کیا ہوتے ماں ماں کی مانے کہ ایک معنی ہوا کیا یہ دو معنی ہو گئے وہ جو اور دوسرا معنی ہے کیا تیسرا مانا نہیں ٹھیک ہے وہ جو نہیں کیا تین معنی ہو گئے اچھا ماں کے بعد اللہ آ جائے تو اس وقت ویسے جو ماں کی عام خالی ماں ہو اس کی تین معنی آتی ہیں وہ جو نہیں کیا لیکن جب ماں کے بعد اللہ آ اس کا صرف اور صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے نہیں وما ہوا الا الا ہوا ذکر بالعالمین کلم میں وما ہوا ونی ہے یہ الا مگر ذکر جہان والوں کے لیے جہانوں کے لیے ٹھیک ہے کہ ماں کے بعد اللہ آ حل کے بعد اللہ آ اس کے معنی صرف صرف کیا نکلتی ہے نہیں کہ کیا مانے ہیں اپنے باپر آتے رہتے ہیں ہمیشہ ذہن ہونا ضروری ہے باقی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی آپ جو ہے مطالعہ کر لیں گے باقی کے معنی سے بغیر تو آپ ترجمہ سیکھ نہیں سکیں گے یہ تو قرآن سے پہلے جو ہے نا کسی کاپی میں نا طلبہ کو یہ وڈ لکھوانا چاہیے ان کو بھکا رٹا لگانا چاہیے اللہ کے معنی کہتے ہیں ہرگز نہیں کلّا ہرگز نہیں سکی کے معنی جی فیل کے شک آتا ہے سن سر سخی کی مانے کیا ہوتے ہیں انکریب جلد ہی جی جی مستقبل میں انکریب سخی کیا مانے ہوتے ہیں س خالف کا آتا ہے نا کیا آتے ہیں بس البل جمع آتا ہے الجبال ٹھیک ہے جبل کے مانے کیا ہیں بلے پہاڑ ٹھیک ہے سما کی جمع سما باد آتی ہے جس سے آسمان ٹھیک ہے اچھا سال کیا مان ہے سال تھوڑاسے پیدا کیا یا بنایا پیدا کیا صحیح ہے در بند کرنا بند کر کیا بنایا اور جے آئے اچھا یون پہ جمع کیا ہے اچھا اچھا رقبے من رب بیس من اے میرے رب ٹھیک ہے رب اصلم کیا تھا یا ربی رب ٹھیک ہے یہ باغ کے اندر جو کسرا ہے،, ہے رب یہ اس کو نشانی کہ اصل رب بی کا یا ربی رب اے رب میرے ٹھیک ہے اور رب کیا معنی ہے وہ تو تھا رب بے. اچھا اب رب کیا مانا رب ان کا معنی کیا ہے والا کرنے والا صحیح سلاد کے مانے لذیذ مانس ہوتی ہیں دعا اور استراعل مانے ہوتے ہیں وہ نماز وغیرہ ٹھیک ہے और मदरन के माना मजरन के माना کمانا اورزدگار البلد مانا کہتا ہے کہے گا آگوا ٹھکانہ <tickana> دل کا کا وہ سب تل کا نہیں یہ عورت کرتے وہ تو حاضر ہی ہوتا ہے تو یہ اور اشارہ قریب کے لیے نا یہ کا یہ قریب اشارہ ہے جو بعید کا اشارہ دل کا یہ دور کے لیے وہ عورت وہ عورت وہ عورت اور وہ مرد یعنی دور ایک کے لیے اچ اچھا, ما شاء اللہ ذالکما ذالکما جی سمن ایرو نے بتلایا نماز کر لیا غلطی پر غلطی کری نماز علا کے نماز نہیں ہوتا و ماں میں بھی وہ ایک مرد ہے لیکن جن کو بتلا رہا ہے یہ ساتھ میں دو لوگ کھڑے ہیں ان دو کو کہہ رہا ہے میں تم دو کو اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک مرد وہ ایک مرد جس طرح ظاہر کا تھا نا زالکہ اور ظال و ماں میں فرق کیا ہے کہ دور تو ایک ہی آدمی کھڑا ہے زالکہ میں بھی اور ظال و ماں میں بھی دور ایک ہی آدمی کھڑا ہے لیکن رال کام جس کو بتلا رہا ہے جو اس کے قریب ساتھ کھڑا ہے وہ ایک آدمی ہے دور ایک آدمی کے لیے بتلا رہا ہے رال وہ ایک مرد کر تم ایک مرد کو میں بتلا رہا ہوں مرد کو ماں تم دو کو میں بتلا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں وہ دو اس کے لیے آتا ہے رک وہ مرد تو ایک کو میں بتلا رہا ہوں وہ دو مرد کما تم کو میں بتلا رہا ہوں ٹھیک ہے بتلا رہا ہوں اچھا تل کر مرد جانے وہ دو مرد اچھا اب تل کر وہ ایک عورت اور کوئی ساتھی بتلا وہ ایک عورت. اللہ. قرآن میں جی وہ ایک عورت تم دو مردوں کو تم دو کو بتلا رہا ہوں تل وہ ایک درخت تل وہ وہاں درخت کما تم آدم اور ہوا تم دو کو کہ رہا ہوں تل کو ایک ہے نا ناخا راتم تو عقل بولتا ہے مونس کی علامت کما تم دو کو بتلا رہا ہوں تل وہ ایک تو ایک کو بتلا رہا ہوں تل کو وہ ایک ہی ہے لیکن بتلا تم دو کو رہا ہوں ٹھیک ہے دو کے لیے کیا آئے گا تانے ٹھیک ہے تانے کا وہ دو اور تو ایک کو بتلا رہا ہوں تانکو ماں وہ دو تو ماں تم دو کو بتلا رہا ہوں تل کو مشا تو ایسا نہ ہو کہ کبھی آپ سے پوچھے تل کو مکشمیا ہے تل تلک ماں تل کا تل کو ماہ یہ تصنیہ ہے دو کی نشانی ہے حالانکہ درخت تو ایک ہے تو ایک درخت کے دورہ اشارہ کیا جا رہا ہے لفظ یہاں دو کا کیوں پھر لایا تو یہ اس جانے کے انقلابات سے سوال پوچھا جاتا ہے تل کو مشہور سر بکر ہے نا تو وہ ایک وہ ایک درخت وہ درخ تل کو ماہ تصنیہ کو تو آپ جواب دیں گے تل یہ واحد کے آتا ہے ٹھیک ہے مونس بائک کے لیے ایک کے لیے لیکن کما مخاطب یہاں دو ہیں آدم و حضرت ہوا وہ ایک درخت کما تم دو کو بتلا رہا ہوں رحمان